نہیں ہے. نہیں ہے. جی شاعری جد... کی نئی کیفیتیں اور نئی شکلیں اور تجربات ہو رہے ہیں نئی نئی شکلیں اس کی نئی حیطیں اس کے بارے میں آپ کا خیال مشکل یہ ہے میں کسی نئی حیات کا مخالف نہیں نہ میں بلینک ورس کا مخالف ہوں نہ کسی وش کا بڑا آدمی کوئی نہیں ملا جب کوئی بڑا آدمی اس کو مل جائے گا تو اس میں بھی عظمت آ جائے گی اب تک چھوٹے آئے ہیں اس میدان اور وہ آئے ہیں جن کو زبان پر قدرت نہیں اوزان پر قدرت نہیں فن سے واقف نہیں تو وہ کیا کریں وہ اپنے جہل کو چھپاتے ہیں اس طرح تو اصل میں خطا ہے ان کی کسی اسٹ میں کوئی خرابی نہیں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جائے کو آسمان پر جدید شاعری میں اور اس وقت نئے دور میں ہمارے پاس ایک ایسا نام ہے اور اتنا عظیم شاعر ہے جس نے جدید شاعری کو بلکہ قدیم شاعری کو بھی بہت کچھ دیا ہے مصطفیٰ زیدی مصطفیٰ زیدی مصطفیٰ صاحب کے متعلق یہ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قدیم اور جدید دونوں کے امتزاج سے کیا کبھی کبھی خالصتا جدید شاعری کی ہے ان کی شاعری کے متعلق آپ کی کیا رہا کی ہے وہاں جان ہے وہاں جان ہے اور جذبہ بھی ہے میں نے وقتاً تھا وقتاً تین چار یا بلکہ پانچ سال مدت میں آپ سے سوالات کیے مختلف موضوع ہیں آپ کی شاعری بھی غیر بحثائی آپ کی زندگی بھی آپ کے احباب بھی معاصر بھی تو وہ سوالات اور جوابات سوالات میرے ہیں اور جوابات وہ آپ نے جو دیئے تو اس سلسلے میں اس کتاب کا نام آپ فرمائیے کیا ہو جب میں اگر آپ کسی روبائی یا کسی شیر میں استعمال کر دیں تو اس کتاب کے ٹائٹل کی زیلت بڑھ جائے گی دیکھیے اگر یہ قابو میں آ تو کر دیں گے ہماری مزالے کے یہ بھی ڈھائی برس سو برس کے بعد پتہ چلے گا کہ میں شاعری تھا. تھا ہر ہر جذبات آئے کبھی -کبھی. اس میں کر جاتا ہوں. لیکن نقل مجھے منہ پر تھپل مارتی ہوش میں رہو یہ تعریفوں پہ نہ جاؤ تو بند بھی, بھی نہ ہو اپنے حواس کو درست رکھنا چاہیے لفظ بہت موٹے اور بہت ثقیل قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں شاعری کو ہلکے الفاظ نہیں دیتے موٹے موٹے اور شکیل قسم کے الفاظ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے الفاظ لاتا ہے ہر موضوع جیسے آپ کی نظم ہے بول ایک تارے اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے مشکل ہو نہیں. کوئی ترکیب جا نہیں جا تک تک میں نہیں. ہم نے اپنی جان گواہی سجنی پھر بھی ہاتھ نہ آئی اس کا اس مزاج بھی. ہے نظم, مزاج مزاج کے الفاظ. الفاظ. نظم مطالبہ خود کرتی ہے کن الفاظ میں ادا ہوگی اس کے خاندان کے الفاظ ہوگا اچھی شاعری کی خصوصیت جو ہے وہ اچھے جذبے اور اچھی فکر کے معاشی اچھے الفاظ بھی ایک بات اور یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو فلمی شاعری ہو رہی ہے اور خصوصاً ہے بس جیسے کوئی پرانے زمانے کے پہخانے میں ناک بن کر کے جاتا تھا ویسے میں فلمیت کہتا ہوں بڑے میں اتر کے لیکن فلمی شاعری کو ایک نیا آہنگ دیا ہے جہاں ہم پاؤں رکھتے ہیں ابلتا ہے نیا اس کا مطلب ایک نیا تجربہ میں ایک ہزار روپئے مل جاتے ہیں تو کر دیتے ہندی میں روایاں نہیں کہیں آپ نے ہندی میں روایاں بالکل کوئی یاد ہو تو سنائیے نہیں یاد ہے من کو ٹویر کوئلی آپ کو بول دھیرے ایسی دو چاریاں ہیں بارے میں ہو جاتا ہے اور جو نماز اچھی فکر ہوتی ہے تو بہت عمدہ روبائی بھی ہوتی ہے ہمارے وہ روایات جو ان کی شاعری جلد آپ کی بھی جلد آپ نے تو کام ہوتا اب وہ ایک چیز میں نام انہوں نے پیدا کر لیا تو شاعری میں بھی سمجھتے ہیں وہ یہ غلط ہے شاعری بڑی مشکل چیز ہے آج کی شاعری خصوصاً حیرت میں ہوں اس لوکے پر چالیس برس تک ہوں جو بھائی کا کہنا بڑا مشکل ہے اس کی بہر قابو میں نہیں آتی صاحب جیسے چہے کا شکار چلتا ہے وہ گولی مارنا مشکل ہے تو یہ تو چہے کی طرح جاتی ہے اُس کا مشکل ہے چار مصروں میں دل کی نہیں مختلف ٹھوکر تمام پیدا کر رہے ہو اپنے شاعر ہیں یہاں سید محمد جعفری صاحب ہیں دلاوہ شگار ہیں اور جتنے بھی اور دو چار ہیں تو یہ مزاحیہ شاعری جو ہے شریفانہ شاعری کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے کہ ادب میں اس کا کوئی مقام ہو سکتا ہے جیسے کہ مزاحیہ شاعری اکبر نے اس میں مقامی رکھ دی ہے हुँ. ایک مقصد ہے حکومت میں وہ ایسی باتیں کہہ جائیں جو دلوں میں جذبہ ہے تو یہاں پر تو یہ اور مقصد پائے تک مل تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد شاعری کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے نہیں سمجھے یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی مقصد کے پیش نظر آپ غریفانہ یا مزاحیہ شاعری کرتے ہیں हुँ. تو مقصد کی تکمیل کے بعد وہ شاعری بیکار ہو جاتی ہے کہنے جا رہے ہیں ہم یہ نہیں سمجھے کیا کریں اب کوئی مقصد لے کر آ کے ارادہ کوئی نظریہ لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ وہ نظریہ پورا ہو جاتا ہے تو شاعری کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ شاعری کو کسی نظریے کا پابند نہیں بننے دینا چاہیے بلکہ اسے کائنات گیر رہنا چاہیے کیونکہ نظریات جو ہے وہ کائنات میں ہر رخ آتا ہے یہ رخ بھی آتا ہے یہ رخ بھی آتا ہے بھی آپ نے کہیں بہت عمدہ کہ آپ کی پہنچ شاعری میں بھی ادب اور تعمیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس رنگ میں رفیع نہ اردو نہ یہ تو الفاظ کو اچھا سنجیدہ لکھا ہاں ہے کہ پر بڑی گہری پل گیا اچھا وہ یہاں تک سے نے صرف تلعب کو اپنا مشغلہ بنا لیا اپنے موقع پر اچھی چیز ہے لیکن تو بالکل اُلنا بچھونا منا لیا کوئی تعلق ہی نہیں اپنے چلا ورنہ تھا نہیں گیا تھا ہی اس کا نہیں تھا جذبہ مگر وہ بھی تلو میں پلا اس کی قسرت باداخاری نے اس میں صلاحیت نہیں رکھی سوچنے کی نہ نہ لکھنے پالنے کی رفیع لکھنا پالنا ہو اخبار تک نہیں پڑھتا محض جذبے سے جذبہ کہاں تک لے جائے گا جذبے کی پشپر پر علم نہیں ہے تو شیر چلے گا نہیں آگے اور علم کے پشپر فکر نہیں ہے یہ ہے جب جا کے بڑی چیز بنے گی <سؤال> جذبے, <سؤال> <سؤال> جذبے <سؤال> کے پروں سے تو کچھ دن ہو لیجیے اور ان سب کے لیے عمل بہت ضروری ہے وہ تو زندگی زندگی بن جاتی جاتی ہے اپنی شاعری کے خلاف تو زندگی نہیں کر سکتا میں ناممکن مجاز صاحب کو میں روکتا رہا میں دو سو شیر کی نظر تھے کہ میں نے اس کو کتنا روکا وہ رونے لگا کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے میں اس طرح سے پیوں گا پانچ چھ دن تو میری عمل کیا، اس کے ہو دیا، فدری، پر کوئی چیز نہیں ہو سکتی سنا تھا کہ آپ نے مجاز کو یہ اور مخمور تھے لکھنؤ میں دونوں لیٹ لیٹ کے دیکھتے اتنا سا کم تو نہیں ہے کا تھا اچھا کوٹا پورا ہو گیا کھانا کھا لیا اب مداح حکیم بظاہر سو گئے اور بابا جاگ رہے ہیں اس لیے ان کو معلوم کہ میں بھی بھاگ سو گئے لوگ تو دونوں ملتے وہ بھی یہ شراب کا ہوکا جو ہے اسی لیے اس کو منع کیا اور دو من کھا لیجیے تو بیمار ہو جائیے گا شراب تو ایسی چیز ہے تلوار کیباہ رہی ہے شراب نوشی کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کیا یہ ہونی چاہیے ممنوع ہونا چاہیے قرآن نے حرام نکالا میں تو حرام کروں گا یہ تو پیرو پہ بروں کی چیز ہے بہت اچھی بات کہ آپ نے کہ اس کو عوام پیے عوام پیئیں گے تو میں پڑے ہوں گے شراب کو بدنام کرتے ہیں کم وقت شراب نوشی کے لیے بڑی تنظیم کی ضرورت ہے بڑی تنظیم بڑی تہذیب نفس کی ضرورت ہے تہذیب یہ شراب اس لیے نہیں پی جاتی ہے انسان دیوانہ بن جائے مجنون بن جائے آپ نے کیا کیا فوائد پائے شراب میں آپ میں نے آپ سے بات تھوڑا تھوڑا شراب کا کام اتنا ہے کہ آپ کو جیسے تصویر انلارج ہوتی ہے تصویر انلارج ہوتی ہے ویسے آپ انلارج لارج ہو جاتے آپ میں اگر مادہ ہے شر کا تو آپ دہچن شریر ہو گئے مادہ خیر ہے تو دہچن صاحب خیر ہو گئے تو آپ کا انلارجمنٹ ہے اگر آپ اچھے آدمی نہیں ہے تو آپ شراب لتی ہیں کے ہو جاتا درست انسان کے باطن کو با, کھولنے با, کی, باتن کی باتن <laughs> ایک بات ہے سوبت میں سے گاڑی دینے کا مادہ تھا دن بھر روکے رہتی چپل ادھر پیے اور جو بیٹھا ہے اس کا محسوس نہیں ماں کی گالی دادا دا کی ایک دو قدموں پکڑ رہے ہیں لازمی نہیں ہے آپ کا پہلے سے اگر شیر کہہ رہے ہیں اور آپ نے کیا تو برباد ہوگی تیز فکر کی برباد ہاں تیز ہوگی اگر آپ کا شعر کا موڈ نہیں ہے تو شاعری نہیں آتی شاعروں نے بری بات ہے یہ تو بہت برا ہوا شاید کسی مشہور नहीं? آدمی نے کہا تھا کہ لوگ جوش اور جگر کی تقلید میں شراب تو پینے لگتے ہیں नहीं? لیکن اس جیسے فن کو نہیں اپنا سکتے ہاں کی شاعری جگر صاحب کی شاعری کے متعلق ویسے آپ اظہار تو فرما چکے ہیں گلا کام دیتا ہے گلے بازی کی شاعری بنیادی طور پر وہ قلم کے شاعر نہیں تھے اسٹیج کے شاعر تھے اسٹیج کے شاعر تھے بنیادی بالکل کارڈ پر تھا ہمارے نشریاتی ادارے جتنے یہ تو کیا کر رہے ہیں یہ بنائیے اس وقت نہیں کر رہے ہیں جیسی روح فرشت रेडियो और इस ورنہ مفید کام بہت بہت مفید, بہت مفید کام کیا جاتا یہ فلموں کے ذریعے سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہم بہت زیادہ تعلیم پھیلا سکتے ہیں نہیں اب نئی تعلیمی پالیسی جو مرتب کر رہی ہے یہ حکومت اس میں کچھ ہے اس میں خدا کرے تبلیغ بنائے بھی ہو لیکن یہ بھی مقصد بعض الفاظ انگریزی کے بہت کثرت سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں بعض اشیاء کے لیے آپ کے خیال میں ان کا ترجمہ ہونا چاہیے اردو میں مثلاً اردو ٹیلی ٹیلی زبان کا سینہ بڑا چوبا ہے اردو زبان تعصب نہیں برتتی جتنے الفاظ ہمارے وہاں آ گئے ہیں زبانوں پر ہم ممکن نکالنا نہیں چاہتے ہمیں تعصب نہیں ہے ہمیں نفرت دوسری زبان سے نہیں ہم نے تو گھاٹ بھاٹ کا پانی پیا ہے ہماری زبان جس گھاٹ سے ہمیں پانی مل جائے ہم پیے یہی چوڑی ہو گئی ہمارے زمانے اسی لیے البتہ جو ہمارے ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے موجود ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں استعمال کرنے کی محاورے محاورے کے بارے میں بتائیں کہ محاورے کی کیا تعریف ہے لغت سے ہٹ کر لغت سے ہٹ کر لفظ کے معنی پیدا ہوتے ہیں مانی موضوع لہو سے ہٹ کر جہاں بالکل بجا اور اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہو سکتا àf, کوئی لفظ میں ہو نہیں یہ کسی قسم کا نہیں نہ ترجمہ ہو سکتا مثلا غالب نے ایک محاورہ استعمال کیا تھا کہ گدا سمجھ کے میں چپ تھا میری جو شامت آئے نہیں گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئی شامت آئے انہوں نے لکھا ہے چونکہ محاورہ یہی تھا شامت آئے ہمارے ہمارے اٹھا اور قدم میں نے پاس باہ کے لیے یہ لوکل طریقہ ہے مہارا نیارا نہیں محاورا نہیں اس لیے شامت آنا اپنے وہی لغمی ہے لوگ سے ہٹ کے استعمال پاؤں کے زمین نکلتے یہاں پاؤں یہ نہیں ہے نہ زمین وہ ہے یہ ہے محاورہ اور اس دور میں بھی آپ نے بچوں کے لیے نظمیں کیوں نہیں کہیں یا جی؟ مائل نہیں میرے خیال میں تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے اگر نظمیں کہیں جائے تو ان کی تعمیر حیات میں بہت مدد مل سکتی ہے سکت, سکت. تو اس طرح بڑے شعرا نے کوئی علت تو ہوگی سب کی اکتاز مزاج سب شہرا کی, کی تو آه آه آه یہ کہ اس میں شہرت کے امکانات کم ہیں یا یہ کہ بچوں کی نفسیات اور ان کے ہمارے وہاں رہی ہے آپ کی عمر کا مسئلہ بالعموم اختلافی رہا رانا اکبر آبادی صاحب کی عمر 76 برس ہے اور ان کے بقول آپ سامنے بھی انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کچھ بڑے ہیں بزرگ ہیں اچھا سن پینتیس یا چھتیس میں جب کلیم نکالا تھا آزاد انصاری وغیرہ دلی میں تو اس وقت کوئی مضمون سے گزرا تھا اس میں اٹھارہ سو اس کے بعد ایک اور مضمون چھپا کے حالات سو چورانوے اٹھارہ سو چورانوے تو یہ اختلاف پھر چھیانوے اور ہاشپ رازا صاحب نے تو اور کم کر دی تھی اس تقریب میں کہا تھا قالباً ستر برس تو یہ اختلافی مسئلہ کیوں صحیح تاریخ ولادت ہمارے خاندان جب آپ کا داخلہ تو اس میں آپ کی دادی نے جو بتائی تھی سنی ملا ہاں نہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نظم آپ ایک نشست میں نہیں کہہ پاتے ایک نظم بعض وقت ایسی ہوتی ہے کہ ایک وقت آپ نہیں کہتے اللہ تعالی نے ہمیں یہ بدوا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت پیشا کرے گی ہاں شراب دے دیا شراب دے دیا نے ایسا شیر کہا تھا اختصار کے ساتھ آپ کی ذہنی تعمیر میں کن شخصیتوں کتابوں اور تحریکوں کا حصہ رہا پہلے شخصیتوں کے متعلق شادیق حافظ حافظ حافظ نذیر نے متاثر کیا اردو میں نذیر اکبر آبادی نے متاثر کیا کتابوں اردو اردو میں نہیں ملتی ہیں جو یوروپ کے نے متاثر کیا اور مغرب کا سب فلسفیوں کون ہے سب سے زیادہ جس نے متاثر کیا آپ کو جو کچھ اس موضوع پر لکھا آپ نے دل استحاب ان کو دیکھا دیکھا بار بار دیکھا